میرے مرشد محبوب سیدی محبوب محبوب مرشدی باللہ مجدد زمانہ مولانا شاہ کی محمد یعنی وہ آنکھ جو اللہ کی محبت نے اور اللہ کی جدائی خراف کے غم میں اور گناہوں سے بچنے کے غم میں نے اشکباری اشکبار نہیں آنسو نہیں نکلتا وہ اللہ کو کیا جانے سارے روزیتا نہیں روز میں ظالم نفر میں گی دانی ایسے ظالم نفس میں انجانو بیان یعنی انجام ہی نہیں ہے yani اس کو انجام کی اتنے احساس ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے جو اللہ کا جو یوم میشر کا خوف نہ رکھتا ہو یہ ظالم ایسا ظالم نفس ہے یہ اپنے انجام پہ نظر نہیں کر رہا ہے بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی نفس کی شرارت اور غلازت ہے جانو گی گیار ظالم نفل میں جانوں گی گیتا نہیں اتنے کے ساتھ رشت ظالم سے نامم کن ہے وہ سادر رہے عشق ظالم یہ سے نامم کن ہے وہ سادر رہے پھر پیار مجب کیا جو درد ہے سنجیدان نہیں پھر दे مجبو کیا جو درد ہے سنجیدہ نہیں عشق دان سے کیا جو درد ہے سنجیدان نہیں عشق اپنی محبت <تصفيق> محبوب کی محبت صبر نہیں کر سکتا عشق ظالم سے ناممکن ہے وہ صابر پھر مجبو کیا جو درد ہے سنجیدہ نہیں پھر چاند کیا جو درد ہے سنجیدہ نہیں کس کا درم ہے اللہ والے ذکر سے مسرور ہے اللہ والے ذکر سے یہ مسرور سا کر یہ کہتے ہیں کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو مجھے سرور آتا ہے یہ مسرور ہو جاتے ہیں کس میں بامسمہ ہو جاتے ہیں جب اللہ اللہ کی یاد ہو اور چشم بھی ہو تو دل مسرور رہتا ہے کس میں بامسمہ ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو سور آتا کس کا ہے اللہ میں ذکر سے کوئی بھی ان کے دنیا میں سندیدہ نہیں انگیدہ کے ہے خوش خوش خوش رہنا ہنسنا ہنسنا خوش رہنا کس کا ہے اللہ میں ذکر سے گن سندی के ہوئی بھی ان کیسے واگن جان کندی گانی نام روشن کر گئے مل کر کے حق پر آئی تھی نام روشن کر گئے مل کر کے حق پر آئی مر گئے جو مرنے والوں والوں وہ وہ مر گئے جو مرنے والو فلو ہم کو اللہ کی پہچان نصیبی نہیں ہوئی اللہ کو دیکھا ہی نہیں اللہ کی تجلیات کا ایک ذرہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا جبھی تو وہ گھٹیا چیزوں پہ مر رہے ہیں اگر وہ بڑھیا چیز کو دیکھ لیتے حاصل کر لیتے تو گھٹیا چیزوں پہ کبھی نہ مرتے مٹی کے پہ نہ ملتے دنیا کی محبت میں نہ نمکتے اور دنیا کی پانی لذات پہ نہ نمکتے جس کو اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہو گئی پہلے میں صرف اور فرمایا حق پر عارفین یعنی عارفین اللہ کو جنہوں نے پہچان لیا اللہ کی معرفت جنہوں نے حاصل کری بڑھیا چیز کی معرفت لا فانی لا محدود اور لا محدود لذت کے مالک لا محدود خدانوں کے مالک ان کی جو ایک تجلی دل میں لہرا گئی تو ساری کائنات کی لذکات اور حسینان عالم اور دولتیں اور سلطنتیں سب مان پڑ گئیں جو دنیا پہ مرے وہ حقیقت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی تعلق نصیب نہیں نام روشن کر گئے مر کر کے فر آر نام روشن کر گئے مر کر کے فر آر مر گئے جو مرنے والو پر وہ دیدہ نہیں مر گئے جو مرنے والوں پر وہ دیدہ نہیں, نہیں پالیا جس کو خدا کو پالیا سارا جہاں پالیا جتنے کو دا دو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ دل جہاں نہیں نہیں لوگ سمجھتے اللہ والے تو بالکل نوز بلّہ بدھو ہوتے ہیں कुछ کے ساتھ خبر ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیسی ترقی ہو گئی کیسے مالد دولت کے لوٹا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیسی رنگینیاں ہیں یہ تو بدھو ہے لیکن حقیقت میں وہی بدھو ہے دیکھو اور آبارتی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کافر انہیں بے وقوف کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ہی نالق بے وقوف ہے جو, جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کو سمجھ رہے کہ کی یہ کیونکہ ان کی نظر صرف دنیا تک تھی دنیا کے مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافر سفیر نے آ کے کہا سب کی طرف سے سفارت کی اس نے آ کر کہا کہ آپ چاہیں تو جو, جو حسین لڑکیاں کتنی چاہیں حسین لڑکیاں ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں جتنی چاہے دولت ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں سرداری آپ کو پیش کر دیتے ہیں جو کچھ آپ مانگے ہم پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ ہمارے پتوں کو برا نہ کریں اور آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کی نظر کہاں تھی اللہ پہ اور ان کی نظر تو یہیں بس مرنے تک دنیا کی پانی چیزوں پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کی کیسے, کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے مال و اسباب کو بھی چھوڑ دیا اور رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے تیار ہو ہوگا یہ کہ کیسے بھی وہ سمجھ رہے تھے کیسے بے وقوف لوگ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے بیوقوف تو یہی ہے جو فانی چیزوں پہ مر رہے ہیں فانی چیز کے لیے لا فانی اور لامحدود چیز کو چھوڑ رہے اللہ کو چھوڑ رہے رسول کو چھوڑے اصل بے بیوقوف تو وہی ہے لوگ سمجھتے کہ اللہ والے جو ہے کچھ پتہ نہیں حقیقت میں اصل جہان دیدہ وہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جہاز مٹی کا بنا ہوا ہے ان کی آنکھ حقیقت کی آنکھ ان کو دن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے ان کو معلوم ہے کہ سارا جہان ایک دن مٹی ہونے والا ہے لہذا وہ اس پا... غیر پانی دات کو اور لامحدود ذات کو پکڑ لیتے ہیں اس سے چپک جاتے ہیں کہ یہ ختم ہونے والی نہیں نہ, نہ ان کی لذات کبھی ختم ہونے والی نہ نہ ان کی جمال نہ ان کا جلال کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں وہ اس ذات کو پکڑ لیتے ہیں سب سے زیادہ عقلمند سب سے زیادہ سمجھدار اللہ والے مرنے والی فانی چیزوں پہ مٹی ہونے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اللہ تعالی جو ہے قیوم ہے باقی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گے اس ذات کو وہ لے لیتے ہیں گویا ان کو سارا جہاں ان کو مل گیا سارے جہاں سے بڑھ کے دولت ان کو مل جاتی ہے مگر یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی قسمت والوں کی سمجھ میں آتی پالیا جتنے خدا کو پالیا سارا جہاں پالیا جتنے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ لے دل جمع پیتا نہیں کون کہتا ہے کہ لے دل نہیں جتنے خدا کو پالیا سارا جہاں کون کیسا ہے کے لئے دل جانا دیدا نہیں لذت گریا وہ داری میں ہے لذت گریا وہ داری میں ہے ارب کیا جانے جو دیدا اشک باری دہی ارب کیا جانے جو دیدا اشک باری نہیں لدا کے قرب ندامت و میں اپنے قصور کا اعتراف اور اپنے اعمال پر ندامت اگر رہے اور و کریازاری کرتا رہے تو جو قرب اس, اس طرح سے اللہ کا ملتا ہے وہ قرب کسی اور عبادت میں کتنی بھی تعاعت کر لے کتنی بھی حفاظت کر لے اس میں وہ قرب نصیب نہیں ہو سکتا یہ قرب ندامت انسان کا شرط ہے انسان کی قیمت ہے یہ انسان کو یہ شرف حاصل ہے اور کسی مخلوق کو یہ قرب ندامت حاصل نہیں فرشتوں کو بھی قرب ندامت حاصل ہے ان کو صرف قرب عبادت حاصل ہے لیکن انسان کو دونوں طرح کا قرب حاصل ہے قرب عبادت بھی اور قرب ندامت بھی لذت قرب ندامت دامت گیو میں ہے وہ کیا جانے جو دیدہ نہیں جو خصوصی خصوصی شرف ہے انسان کا اگر وہی اس کو نہ ہو صرف قرب عبادت ہو تو یہ تو کامن ہے فرشتوں میں بھی انسان لیکن قرب ن دامت کہیں بھی نہیں ہے یہ خاص شرف انسان کا جو خاص شرف سے محروم ہو تو وہ کیا جانے وہ قرب کیا جانے لدتیں قرب ن دامت کیا جانے جدیدار اور وہ کیا جانے جو دے دشک بار نہیں جس کو اس کے انسار کی تو بھی تو حاصل ہو گئی جس کو اس کے کی تو, تو حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے کہنا کے وہ بخشی پھر نہیں جائے کہنا کہ وہ بخشی نہیں جس کو اس دن کی توفیس حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے گی नहीं بخشی دان پھر نہیں جائے گی نا کہ بخشدہ نہیں جب کی حفاظت سے بصیرت مل گئی آہ, جب آپ کی حفاظت کی تو بصیرت دل کی بصیرت مل گئی اللہ نے بصیرت من جب بسارت کی بصیرت مل گئی جب بسارت کی بصیرت مل گئی اوکے نادی دادی اس کی آخ نہ تیتا نہیں ہو کے نانی دادی کی آخ نا تیتا نہیں دادی نہیں دیکھنے والی لیکن جو حسینوں سے سرط نظر کیا نا مہرموں سے ڈیریش لڑکوں کو نہیں دیکھا تو یہ نادی کا آنکھ یہ حقیقت میں نادی کا نہیں ہے بلکہ اس آنکھ نے وہ چیز دیکھ لی ہے اللہ کی تجلیات دیکھ لی ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں اس کو نادی کہنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس نے اصل چیز دیکھ لی ہے بصارت حاصل کر لی ہے اور بصیرت حاصل کر لی ہے بصارت دیتی دی ہے بصیرت حاصل کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اس نے مشاہدہ کر لیا جب بسارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی جب بسارت کی حفاظت سے بصی مل گئی ہو کے نادی داوی اس کی آنکھ نا سیتا نہیں ہو کے نادی بھی اس کی آنکھ نا سیتا نہیں اللہ کا شیر گر اس شیر کی تشریح میں یاد آیا گئے اختر ہے گو حسرت نور مانے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یہ بھی ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ کس زمانے میں طبقہ تھا جس کا ذکری یہی ہوتا تھا حضرت نے کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یہ بھی ہے نے فرمایا کہ اختر ہے حسرت زدا دید اے دل دیکھتی ہے نور یعنی <تصفح> دل, دل کا دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کی <تصفح> جب بن سارت کی سے بصیرت مل گئی جب بن سارت کی سے بصیرت مل گئی نہیںاد نا دید نہیں ری پاگت سے بتی مل گئی ہو کے نادی دا بھی اس کی آس نا دیدا نہیں بندتے سکوا کے جچے ساتھ ہے بولے خدا بدے کپوا کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں پیچیدہ نہیں بڑے بڑے مسئلے تو اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں آتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ مسائل بھی لیکن ان کو کوئی پیچیدہ نہیں لگتے پیچیدہ مسائل تو ہے لیکن پیچیدہ لگتے نہیں یہ تو دنیا تو غم کا کر ہے ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ آواز کوئی نہ کوئی حالات پیش آتے ہیں لیکن اہل اللہ جو تخوا سے رہتے ہیں ان کو مصیبتیں اور وہ حادثات اور وہ حالات متاثر نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل کو ایک ایک انہوں نے ایک دل اپنے دل میں ایک اور پالا ہوا ہے اللہ کی محبت کا تو سارے سارے عالم کے غم اس کے سامنے ہی لگتا ہی نہیں کہ ہمیں صدمہ غم میں میرے دل کی تبسم کی مثال حضرت والا ہی کا شیر मेरे दिल के میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے में میں چٹک لیتا ہے جیسے اونچا माने پھول کانٹوں کے درمیان جیسے پھول کھل جاتا ہے اگرچہ پھول کانٹوں ہی کے درمیان ہوتے لیکن پھول کتنا خوش نما ہلکا پھلکا اور خوشبودار ہوتا ہے دل کے की کی یہ مثال کانٹوں میں جیسے پھول मिल जाता है। ایسے ہی دل ان کا گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا خوشبودار خوش بھلک نما دیتا ہے بردتے چکو سے جیچے ساتھ ہے پلے پودا بردتے چکوا سے جیچے ساتھ ہے پلے پودا اس کے پہ جیدہ کوئی نہیں مسائیدہ نہیں سوبتوں سے جو حقیقت اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت کی ہوا للت دنیا پانی کا وہ نہیں اہل دل کی صحبتوں سے یہی کہ جو یہاں کہا پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں قوم کہتا ہے کہ اہل دل جہاں کا نہیں اسی طرح یہ اہل دل کی صحبتوں سے حقیقت کا انکشاف ہو گیا حقیقت کا کیا انکشاف ہوا دل پر کہ دنیا دنیا ساری کی ساری فانی ہے تھوڑے دن میں ختم ہونے والی دنیا اگر سے باقی رہے گی لیکن ہم تو نہیں ہوں ہماری آنکھ بند ہوئی ہمارے لیے ہر چیز پانی ہو گئی سوائے اللہ کی یاد کے اللہ کی محبت کے اللہ کی داد کے سب چیز پانی ہو گئی تو جو اللہ جو اس حقیقت کو پا گیا وہ پھر لذت دنیا کو اہمیت ہی نہیں دیتا لذت لذت ملتی ہے لذت اٹھاتا ہے اہمیت نہیں دیتا اللہ کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتا نماز کا وقت ہو گیا کتنا ہی قیمتی کھانا ہو کتنا ہی مزے دار کھانا ہو کہیں تفریح کو گئے ہوا کہیں کچھ کام میں مشغول ہے لیکن وہ سب سے پہلے اس کو فکر پیدا ہو جائے گی پہلے میں نماز ادا کروں گا ایسے ہی ذکر اللہ کے لیے کا وقت ہے اب کچھ اور مصروفیت آ گئی کچھ اور مقبولیت آ گئی کچھ اور معاملہ ہے لیکن اس کو تو وہ تو ذکر اللہ کرتا ہے بالکل ایسے جیسے کئی وقت کا بھوکا جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر شادما کہ ہمارے حضرت کل پوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اللہ اللہ کرتے تھے جیسے کئی وقت کا بھوکا بریانی اور قورمے پہ ٹوٹ پڑتا ہے ایسے اچھل اچھل کے اچھل اچھل جاتے تھے اللہ سے جیسی محبت سے اللہ کہتے تھے زمین و آسمان ہل جاتے تھے مسجد کی چندروں دیوار ہل جاتے تھے ایسے زبردست اللہ کی عشق و محبت کے نالے لگاتے تھے یہ لذتے دنیا ہے پانی کا وہ پھر نہیں رہتا یعنی اللہ کو نہیں چھوڑتا اس کے لیے لذتے اٹھاتا ہے جائز نعمت جائز نعمتوں کی لذت اٹھاتا ہے لیکن اللہ کی نا فرمانی جے, کسی بھی لط کسی بھی بڑی سے بڑی دولت کے لیے اللہ کی نافرمانی پرمانی وہ راضی کیل کی سوبتوں سے جو حقیقتوں سے جو حقیقت لندتے دنیائے پانی کا وہ وہی گانی لندتے دنیائے پانی کا وہ گروی نہیں روز میں چل ہے پار سب نکرنا پل سے روز میں شر ہے ادار سباہ کرنا پل سے کہ ہمارا حالت جب پر کوئی پوشیدہ نہیں کہ ہمارا حالت جل کوئی پوشیدہ نہیں روز میں خدا رسوا نہ کرنا دیکھو اپنی طاقت سے بھی ہمیشہ شرمندہ رہنا چاہیے کیونکہ ہماری عبادات ہمارے ذکر و اذکار جو آپ کی ان معمولات سے اپنے عبادات پہ نظر کرے گا وہ بہت ہی وقوف ہے بہت ہی نالائق ہے کیونکہ ہماری عبادات ہمارے ذکر و اذکار اللہ کی شان کے لائق ہو ہی نہیں سکتے یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹی پوچھی عبادات کو چھوٹے ٹوٹے ازکار کو چوٹے پوچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما تو ان کا کرم ہی ہوگا نہ ہمارے احمد کسی بھی لائق نہیں ہمارے تو ہی اتنے ہیں پھر اوپر سے جو عبادات ہیں وہ بھی کسی لائق نہیں ہے وہ بھی خطای خطا ہے عبادت بھی ہماری خطاحی خطا ہے تو واجب واجب الخذہ ہے ہماری عبادت لہٰذا بہت ہی بےوقوفی ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھے کہ ہم بہت بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں لہذا ہم تو بالکل کامیاب ہیں اور بہت ہی اوپر پہنچے ہوئے ہیں تو یہ یہ انسان انتہائی ضلیل اور کمینہ ہے جو اپنی اعمال اور عبادات کے اوپر نظر کرتا ہے بس اپنے اپنے دل میں ندامت رہے اور استحصال رہے اور اس اپنے اعتراف قصور رہے ہر وقت اللہ سے اپنی قبولیت کا فریادی رہے کہ اللہ ہمارے قابل نہیں ہے لیکن آپ اپنے کرم سے اگر قبول فرما لیں تو یہ کہ اندر ہی اندر تو ہم جانتے ہیں ہمارا اللہ جانتا ہے ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیسے کیسے گندے خیالات پکنے لگتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ وہ اللہ تعالیٰ عزت فرماتے تھے رحمۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ستاری کتنی کرم نوازی ہے بندوں پر کہ اگر وہ ماتھے پر کوئی اسکرین لگا دیتے کہ دل میں جو خیال آئے فوراً ماتھے سے کریم پہ آ جائے دل میں کیا سوچ رہا ہے تو کتنی رسوائی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بندوں کے ساتھ کیسے کرم کا معاملہ فرمایا ستاری کا معاملہ فرمایا کہ دل کے دل کے اندر جو خیالات ہوتے وہ کسی بھی اللہ تعالیٰ نے کھولے نہیں بندوں پر مخلوق میں رسوا نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادان کرتے رہنا چاہیے اور اپنے احمال پر ندامت رہنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کسی قابض جس نے اعمال پہ نظر کی انتہائی بیوقوف اور بےغ اور بے وفادی روز میں چل رہے کدار سوا نہ کرنا پل سے روز میں چل رہے کدار سوا نہ کرنا پل سے کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی کوشیدہ نہیں کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی کوشیدہ نہیں آپ شروع کیسلی مورے ہے بہارے پیسزا کے تسلی مورے جاتے بہارے پیسزا ستماؤ غم نے بھی افسل لوہ رنجی دانی ستما او گم نے بھی افسل کیا ہے کہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں سب میرے مولا کی مرضی کے مرضی سے پیش آ رہے ہیں تو بس یہ بھی میرے لیے کافی ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آ جائے میرے محبوب کی جانب سے آئے جو بلا وہ بلا ارگز نہیں وہ ہے کرم وہ کرم ہی کرم لیے ہوتی ہے بس محبوب کی جانب سے جو بھی چیز آ جائے کنکر آئے کہ پھول آئے سب کچھ قبول ہے تسلی بولدا سے ہے پہارے پیشہ تسلی بول رہے ہیں پہارے پیشہ سدم او گمے بھی افسل لوہ رنجی دانی سدم او میں بھی افسل لوہ رنجی دانی ایک دا ایسے ظالم نفس میں انجام بھی گیلا نہیں کس مسرور دھرم اللہ والے ذکر سے کس قدر مسرور سرور اللہ والے ذکر سے کوئی بھی میں سن ویدان کوئی بھی عم کیسی واد میں سندیدانی پالیا جتنے شدہ ہو پالیا سارا جہاں پالیا جتنے خدا ہو پالیا سارا جہاں پالی پالی کون کیسا ہے کہ لے سے جمع دی نہیں کون کہتا ہے کہ لے دل हो جس کو اس تو حاصل ہو گئی جس کو بار کی سافی کو تو حاصل ہو گئی پھر نہیں جائے یہ کہنا کہ وہ پکشی دان پھر نہیں جائے یہ کہنا کہ وہ پکشی دانی جب کی فادت سے بصیرت کھل گئی جب بارت کی فادت سے بصیرت مل گئی اوک نادی دابی اس کی آنکھ نادنی اوکے نادی دابی اس کی آپ کی سے جو حقیقت دن کی سوبتوں سے جو حقیقی ہوا لگتے دنیائے فانی کا وقل ہوئی رنی لگتے دنیائے پانی کا, دنیا کا برکت جس کے ساتھ ہے پبلے خدا برکت جس کے ساتھ ہے مسائل کوئی پی سیدہ نہیں اس کے پیچیدہ مسائل کوئی سیدھا نہیں سنے، سنے، سنے، سنے، سنے. سنے جلدی سے پردیش میں اہل دل کون ہیں ارشاد فرمایا کہ اہل دل ان کو کہا جاتا ہے جو اپنا دل اللہ کو دیتے ہیں اور دل دینے کے معنی کیا ہے کیا آپریشن کرا کے دل نکال کر مسجد کی تاخ میں لا کر چڑھا دیتے ہیں نہیں دل دینے کے معنی یہ ہے کہ دل کے اندر جو خواہشات ہیں ان کو اللہ پر فدا کر دو یعنی اللہ کی مرضی پر چلو اپنی مرضی کو چھوڑ دو اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام بندگی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے ہیں دل پر غم اٹھانے والے اور اللہ کی پرمبرداری کرنے والے اہل دل کہلاتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دن پرغم اٹھانے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے اہل دل کہلاتے ہیں اسی پر میری فارسی مذنوی کا شعر ہے حضرت والا شعر ہے فارسی کا اہل دل آنکش کے حقرا دل دے دل دے پورا کے دل راہی ہے حضرت مولانا یونس بن, بن جوری، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شعر کو دیکھا جو مثنبی مولانا روم کی میری شرح معرف مذنوی کے اخیر میں ہے تو فرمایا کہ لا پر کا تو مولانا روم یعنی آپ نے اور مولانا روم میں کوئی فرق اللہ کا شکر ہے کہ بڑوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے مفتی حسین بھیات کہہ رہے ہیں کہ جب مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو مفتی حسین بھیات بھی وہاں موجود تھے یہ ابھی زندہ شاہد ہیں الحمدللہ اس وقت حیات تھے عبدول سال ہو چکا ہے ان کا بڑے اللہ والد اور حضرت کے بڑے عاشق اور جنوبی افریقہ میں حضرت والا کا والے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مسافر مریض کی دعا قبول فرما کر اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجیے اپنی رحمت سے ہر مومن کو تمام مسلمان عالم کو اللہ والا بنا دیجیے اور کافروں کو بھی ایمان عطا فرما کر ان کو بھی جنت کے قابل بنا دیجیے اور بنا تو قبل ملنا گن تک سمی ہو جائے گی السلام علیکم و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ <تصفح>